الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استطفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراق الینا نام تلبر صدری و یس امری وحل القرت ملسانی یفقو قولی اب ہم سورہ فاتحہ کا سلسلے وار ایک ایک آیت اور اس کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں آغاز ہوتا الحمد للہ رب العالمین لفظ حمد ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے سلسلے میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے تعریف تمام تعریف اللہ کے لیے یہ تعریف کا لفظ جو ہے اردو میں اس مفہوم میں مستعمل ہے لیکن چونکہ یہ خود عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی اصل میں تعریف جو آتا ہے ڈیفینیشن کے لیے آتا ہے تعریف کا مفہوم ہی یہ ہے کسی چیز کو ڈیفائن کر دینا معین کر دینا اس کی پہچان کروا دینا معرفت سے تعریف ہے کسی شے کی پہچان کروا دینا اس لیے در حقیقت جو نفظ حمد کا مفہوم ہے وہ اب وہ درس سالس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ وہ جو فرمایا گیا تھا کہ حکمت کا تقاضا ہے حمد، اس حکمت کا تقاضا ہے اللہ کا شکر وہاں نفظ شکر آیا ہے یہاں نفظ حمد آیا ہے ہمد میں اور شکر میں اور مدح کا ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ان میں کیا فرق ہے یہ نوٹ کر لیں مدح عام ہے چاہے اختیاری طور پر انسان کرے چاہے غیر اختیاری طور پر کرے جبکہ حمد یہ انسان اختیاری طور پر اور شعوری طور پر کرتا ہے اسی طریقے سے شکر جو ہے وہ خاص ہے صرف اس چیز پر انسان شکر کرتا ہے جس کا کہ کوئی فائدہ اس کو پہنچا ہو محسوس فائدہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابیائے معصورہ ہیں جو حضور سے منقون ہے اور آپ کی عادت مبارکہ جو تھی ہر مرحلے پر زندگی کے مختلف مواقع پر ہر کام سے متعلق کوئی آپ کو دعا مل جائے گی جو مصنون دعا ہے اس میں جہاں شکر کا موقع آتا ہے وہاں لفظ حمد آتا ہے آپ نے کھانا کھایا نقاحت ختم ہو گئی طبیعت کے اندر ایک نشاط اثر نو پیدا ہوا الحمد للہ نذی وسقانی و اب دیکھیے یہ مقام شکر ہے لیکن لفظ حقدارہ ہے اس کا آپ کریں گے ساری تعریف اللہ کے لیے تو وہ مفہوم صحیح طور سے ادا نہیں ہوگا کل شکر شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اسی طرح صبح کو آنکھ کھلی الحمد للہ ما ماتنی و الہی مشور شکر اس اللہ کا اس لیے کہ مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاری ہو گئی تھی اس لیے کہ نیند بھی در حقیقت موت کی بہن ہے اسی طریقے سے آپ جب بیت الخلاء سے باہر نکلے فضلات جو ہیں وہ جسم سے خارج ہو گئے طبیعت میں ایک انشرا ہے ہلکا پن آتا ہے الحمد للہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اذیت بخش چیزیں جو ہیں مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عافیت عطا فرمائی تو جہاں بھی لفظ شکر آنا چاہیے وہاں ہمد آ رہا ہے حمد کا اصل نیوکلس جو ہے اس کی جو جڑ ہے وہ شکر ہے اسی طرح آپ نے دیکھا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قول آیا الحمد للہ واہل کے بر اسماعیل ابیسمی یہاں پر بھی تعریف کا لفظ جو ہے وہ صحیح ان جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا شکر اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے کے باوجود اس بڑھاپے کے عمر میں اسماعیل اور اس حال سے بیٹھا تھا فرما تو یوں سمجھیے کہ اصل جو ہے حمد کا نیوکلس اس کا اصل جوہر اس کا اصل برکت وہ شکر ہی ہے البتہ شکر سے قدم آگے ہے اب یہاں اور وہ کیا ہے حمد اس چیز پر بھی کی جائے گی کسی ہستی کی جس میں کوئی وش جو ہے ایسا ہے کہ جو خود اپنی جگہ پر حسن اور کمال کا مظہر ہے چاہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا کسی شے میں کوئی حسن ہے کوئی جمال ہے کوئی کمال کا کوئی اور پہلو موجود ہے چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا لیکن حمد میں وہ بھی شامل ہو جائے تو حمد گویا کہ شکر سے زیادہ وسط کا حامل لفظ ہے شکر صرف اس چیز پر ہوتا ہے جس کا کہ انسان کو ذاتی کوئی فائدہ پہنچا ہو کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو کوئی تکلیف رفا ہوئی ہو کوئی احتیاط جو ہے وہ پوری ہوئی ہو لیکن ہم اس سے وسیطر ہے اگرچہ اس میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ انسان کے اپنے احساسات کا معاملہ ہے ایک انسان زیادہ حساس ہے ایک انسان قدرے بے حس کہہ لیجئے ایک انسان کے اندر جو کانشسنس ہے زیادہ گہری ہے زیادہ وسیع ہے چنانچہ وہ محسوس کرتا ہے کہ حسن کا اگر کہیں کوئی مظہر نظر آیا ہے چاہے کوئی مادری فائدہ مجھے نہیں پہنچا میرے جذبات کو جلا حاصل ہوئی میرے اندر جو ہے کوئی تازگی پیدا ہوئی چنانچہ اس کے حوالے سے میں اکثر جو ہے بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک نظم جو ہے جو میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی ڈیفوڈلس بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی کہ ایک شاعر جو ہے سیر کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا اچانک کسی پہاڑی پر چڑھا اور اس نے دوسری طرف جو دیکھا تو ایک وادی جو ہے وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی ڈیفوڈلس کے پھول جو ہے پوری وادی بھری ہوئی ہوا میں وہ پھول لہرا رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر اسے کوئی مادی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا اگر بھوک لگی ہوئی تھی تو اس منظر کو دیکھ کر بھوک تو نہیں پڑ سکتی اگر پیاس لگی ہوئی تھی اس منظر کو دیکھنے سے پیاس تو اس کی رفا نہیں ہو سکتی تکان تھی تو تکان دفاع نہیں ہو لیکن کچھ نہ کچھ اسے حاصل ہوا ہے چنانچہ آخری اسٹینزر جو ہے اس نظم کا آئی گیز اینڈ گیز بٹ لٹل تھوٹ وٹ ویل دی سین ٹو می ہیڈ میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس منظر کو اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا کہ اس میں نے منظر سے اس حسن اور جمال کا جو منظر میرے سامنے آیا اس سے مجھے کتنی بڑی دولت میں اثر آئی ہے اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا فار آف دن مائی کاؤچ آئی لائی ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ دے فلش اپون شاید کہتا ہے کہ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی وقت انسان جو ہے مجمحل ہے طبیعت میں کوئی تقدر ہے کوئی ملال کی کیفیت ہے پڑا ہوا ہے اچانک وہی منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے اور اس سے میری افسردگی رفا ہو جاتی وہ منظر جو ہے وہ پھر میرے دل کے اندر ایک تازگی امبساط انشرا پیدا کر دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس منظر سے بھی مجھے دولت حاصل ہوئی تھی اگرچہ اس وقت مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہوا تو واقعہ یہ ہے کہ حسن و جمال کا جو بھی مظہر ہوگا خوبی کا کمال کا جو بھی کوئی مظہر ہوگا اگر انسان کے اندر حصہ موجود ہے جمالیاتی حص اس کا اپنا جو ہے احساس جو ہے اگر وہ تازہ ہے اور بیدار ہے تو انسان کو اس سے حاصل ہوتا ہے چاہے وہ محسوس شے نہیں ہے اور چاہے وہ کوئی مادی شہ نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک دولت ہے جو انسان کو ملتی ہے تو گویا کہ کل جو ہے تمام اب الحمد علف لام جو اس میں لگا ہے یہ لام استحقاق بھی ہے لام تملیق بھی ہے یہ لام جو ہے لام حسف لام جو ہے اس کے اندر للہ میں لام حمد ہے لام تملیغ بھی اور لام استحقاق بھی لام میں یہ لام تعریف ہے لام استغراق لام جنس کل حمد کل تعریف کل ثنا کا سزا بار حقیقی اللہ ہے بات وہی ہے کہ جو حضرت لقمان کے قول میں آیا تھا کہ اے میرے بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجو اور یہ کہ حکمت کا تقاضا ہے اللہ کا شکر چونکہ پہچان لیا میرا مربی حقیقی وہی میرا مالک حقیقی وہی میرا حاجت رواب وہی میرا مشکل کشا وہی میرے لیے تمام ضروریات فراہم کرنے والا وہی جس کو میں نے کہا تھا کہ تمام عالم اسباب سے انسان چلان لگاتا ہے اور مسبب الاسباب تک پہنچ جاتا ہے اسی طریقے سے انسان سمجھتا ہے جو خیر جو خوبی جو حسن جو کمال نظر آ رہا ہے سب کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے لہذا کل شکر اور کل سنا سنا کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے سنا کیا ہے سنا کہتے ہیں تصنیہ اس سے کہتے ہیں دوہرا کرنا سنا کیا ہے کسی کی خوبی کو آپ جب بیان کرتے ہیں گویا کہ اس کے دوہرا کر اس کے سامنے رکھ رہے ہیں اسی کی خوبی ہے اس کے اندر ایک کمال اور جمال کا کوئی مظہر ہے آپ نے بیان کیا ہے تو سنا یہ ہے سنا اور شکر کو جمع کریں گے تو لفظ حمد بنے گا کل حمد کل شکر کل سنا کا سزاوار حقیقی اللہ ہے اس لفظ حمد کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے اس کی جو عظمت ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ حضور کے تمام اسمائے گرامی جو اہم ترین ہیں جو حضور نے خاص طور پر بیان کیے ہیں میں احمد بھی ہوں میں محمد بھی ہوں میں حامد بھی ہوں یہ تمام ہم سے ہی بنے احمد ہم سے افل التفضیل محمد تحمید سے یہ اس میں حامد محمود یہ تمام الفاظ گویا کہ حضور کے بھی جو سب سے زیادہ نمایاں نام ہے وہ اسی لفظ ہے اسی طریقے سے اس امت کو کہا گیا حمادون بہت حمد کرنے والے یہ گویا کے قرآن مجید کا پہلا لفظ جو ہے اس کی عظمت کے لیے یہ چند شواہد میں اور پیش کر رہا ہوں اور حضور نے فرمایا ہے کہ میدان حشر میں یادی ہمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا وہ جو دربار لگے گا قیامت کے دن کا دربار اس کا ایک نقشہ جو ہے شاعرانہ انداز میں امیر خسرو نے بھی کھینچا ہے کہ خدا خود میرے محفل بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی امیر خسرو کی جس کو تعبیر کیا ہے وہ کوئی عالم ملکوت کے اندر جو محفل ہے اس محفل میں شم محفل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میر محفل اللہ تعالی کی ذات ہے وہ بہرحال میدان حشر میں تو وہ محفل ہوگی دربار لگے گا بجا رب کا قبل ملک و سفن وہ تو آئیں گے فرشتے کھڑے ہوں گے اور پوری پوری نو انسانی جو ہے وہ موجود ہوگی انبیاء بھی ہوں گے اتقیاء بھی ہوں گے صلاح بھی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی پوری جلالت شان کے ساتھ ہوگا اس وقت اس دربار میں حمد کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم رواؤل حمد بے اور بڑے پیارے الفاظ ہیں جو حضور نے فرمائے ہیں جو حمد میں اللہ کی اس دن بیان کروں گا وہ اب بیان نہیں کر سکتا اس کا مطلب کہ بڑا گہرا ہے یہ جملہ حمد آپ کسی کے بیان کر سکتے ہیں اپنے احساس اور اپنی فہم اور شعور کی گہرائی کے مطابق جتنا کسی کے حسن کا آپ کو اندازہ ہوا اتنا ہی تو بیان کریں گے اپریسن کی جو صلاحیت ہے سب میں برابر تو نہیں ہوتی کسی میں وہ فیکلٹی جو ہے اپریسن کی وہ موجود ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے انسان کی معرفت ہی کے تناسب سے حمد ہوگی اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا ولا آخرت و خیر اللہ کا من الولہ ہر لہجہ ہر لمحہ آنے والا آپ کے لیے پچھلے لمحے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو وہ جو آخرت میں آپ کی کیفیت ہوگی جو معرفت کی کیفیت اس وقت ہوگی جس بلندی اور جس گہرائی پر معرفت ربانی اس وقت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تو اس دنیا کے اندر تو اس درجے کی نہیں ہے اس میں تو ترقی ہوگی نا اسی لیے حضور فرماتے جو حمد میں اس روز بیان کروں گا وہ آج بیان نہیں کر سکتا باہر اس وقت ہم کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا الحمد للہ رب العالمین لام حرف جار ہے اللہ اس کے بارے میں بہت ہی جلدی میں تیزی کے ساتھ یہ جن عرض کروں گا یہ خود اپنی جگہ پر ایک عدیم الشان مسئلہ ہے لفظ اللہ کے بارے میں دو آ ہیں بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اللہ کے یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے یہ صفاتی نام نہیں اللہ کا باقی تمام نام صفاتی ہیں رحیم الرحیم اور علیم العلیم صفت کے اوپر الفلام داخل کر دیجئے معرفہ ہو گیا معرف احبلام ہو گیا اللہ کا نام بن گیا یہی فرق ہے صفت میں اور نام میں اسما و صفات آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسما ہی و صفات صفت میں اور نام میں یہی فرق ہے نکیرا ہے تو صفت ہے وہی معرف اب ہو گیا تو نام بن گیا تو باقی تمام ناموں کے بارے میں تو اجماع ہے اتفاق ہے کہ صفاتی نام ہے اس کے بارے میں البت کا اختلاف ہے ہمارے ہاں خاص طور پر جو صوفیاء کے ہاں معاملہ ہے متصوفانہ مزاج کے جو بھی مفسرین ہیں وہ اس رائے کے حامل ہے کہ یہ کسی صفت پر مبنی نہیں ہے یہ اس میں مشتق نہیں ہے کسی مادے سے نہیں نکلا ہے یہ تو اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اللہ کا نام ہے اس میں ذات ہے لیکن دوسری رائے ہے کہ نہیں یہ بھی اس میں صفت ہے یہ الہ پر علف لام داخل ہونے سے بنا ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ال گویا کہ یہاں پہ ہی پر علف لام داخل ہوا ہے لیکن یہ کہ دونوں لام مدغم ہو گئے تو الہ کے بجائے اللہ بن گیا تو جو ماہرین علم نحب ہیں ان میں اکثریت کی رائے یہی ہے اور یہی رائے میرے نزدیک بھی زیادہ راجے ہیں اگرچہ ایک دلیل موجود ہے پہلی رائے کے جو قائلین ہیں چونکہ یہ لفظ اللہ جو ہے بیہیو کرتا ہے اس میں علم کی حیثیت سے جیسے کوئی منادہ جب بنتا ہے معرف باللام جب اسے یاد داخل کیا جائے گا تو اوحا کہتے ہیں یا رجلن لیکن ار رجل ہوگا تو یا او ہر اب اوہا ہوگا یا سے کام نہیں بنے گا لیکن اللہ کے ساتھ ہم اوہا نہیں کہتے یا اللہ معلوم ہوا بہیو کر رہا ہے یہ لفظ ایک اس میں جامد کی حیثیت سے اس میں علم کی حیثیت سے بیہیو کر رہا ہے اس میں صفت کے طور پر نہیں بلکہ اس میں علم کے طور پر اس میں جامد کے طور پر بئی ہمارا یہ ہے اور اسی کو میں راجے سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے اسٹیشناری معاملہ ہے ایکسپشن پروف دی رول لیکن یہ بھی حقیقت میں الہن پر لام داخل ہوا الہ یعنی اللہ بن گیا لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جامعیت ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ اس میں ذات بھی ہے تو اللہ سے زیادہ کوئی موضوع مادہ نہیں تھا کہ جس سے اللہ کا اس میں ذات اخذ کیا جائے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اپنے مادے کے اعتبار سے اتنے مختلف مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ الف لام ہے سے بنا ہے اللہ یا اللہ اس کے معنی عبدہ اس کی عبادت کی یعنی وہ ہستی اللہ ہے وہ اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے یہ کسی طرح الحلو آتا ہے کسی حاجت کی شدت میں کسی کی طرف لپکنا الحل فصیل و الا ہی کہ جیسے کہ کوئی بچہ ہے بکری کا بچہ ہے آپ نے اسے باندھا ہوا ہے اسے بھوک لگی ہوئی ہے وہ اپنی ماں کی تھنوں کی طرف جو ہے دیکھ رہا ہے اگر کوئی رسی اس کی کھل جائے تو دوڑتا ہے وہ ماں کے تھنوں کی طرف یہ جو ہے الحلفصیل و الا ام ہی وہ بچہ کے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا لپ اپنی ماں کی طرف اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہی سے مجھے غذا ملنی ہے میری ضرورت یہیں سے پوری ہوگی ان دونوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو یہ گویا کے جو عام لوگ ہیں عام الناس ان کا جو تصور لا ہے وہ اسی سے مبنی ہے اللہ کون ہے معبود لا الہ الا اللہ لا الا اللہ اللہ کون ہے وہ جو حاجت روا ہے مشکل کشاہ ہے جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے تو یہ تمام جو تصورات ہیں عوام الناس کے جس کے لیے کہ وہ رجوع کرتے ہیں کسی بالت اور ہستی کی طرف تو اس مادے کے اندر وہ دونوں مفہوم موجود ہیں جس کی بنا پر گویا کہ معبود حقیقی ہے اللہ اب دوسری رائے یہ ہے کہ واؤ لام ہے سے بنا ہے ولاح یا لو اور واؤ الف سے بدل جاتا ہے جیسے واحد سے عہد ان بنا ہے واحد سے عہد ہے یہاں واؤ جو ہے بدل گیا ہے الف بن گیا ہے حمزہ بن گیا ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے. تو یہ ملحا کہتے ہیں مالحانہ محبت جسے کہتے ہیں وہ ہستی جس سے انسان کی فطرت میں مالحانہ محبت موجود ہے یہ ہے صوفیہ کا تصور اللہ لا محبوب اللہ لا مقصود اللہ لا مطلوب اللہ یہ مادہ بھی اس, اس کے اندر اس کی گنجائش میں موجود ہے اور تیسری رائے یہ کہ لاہ یلو ہو لام اور اس کے بعد الف یا یا اور ہا اس کو کہتے احتجا کوئی چیز تسترا چھپ گئی تو اللہ وہ ہستی ہے جو اتنی مخفی ہے اتنی مخفی ہے اتنی مخفی ہے،, ہے کہ اس کی گنا تک پہنچنا ممکن نہیں سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا انسان کا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی صفات میں بھی یہ نہ سمجھئے کہ ہمیں صحیح صحیح علم صفات کا ہے اس لیے کہ صفات کو بھی ان صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے سمی ہے کیسے سنتا ہے یہ ہمیں نہیں مانو ہمیں نہیں مانوں ہماری طرح کا سننا نہیں ہے کہ جیسے کان ہو اللہ کے معاذ اللہ اور ہوا میں وہ ساؤنڈ ویو چلی آ رہی ہو تو اس سے ہم سنتے ہیں معاذ اللہ سنما معاذ اللہ اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے کتنا سمی ہے یہ بھی ہم نہیں جان سکتے اللہ قدیر ہے کتنا قدیر ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں جان زیادہ کریں گے ہم؟ ہماری جو ہمارا عقل کا معاملہ ہماری سمجھ ہمارا فہم ہمارا تخیل ہمارا تصور یہ سب کا سب محدود اور یہ گویا کہ یوں سمجھیے جیسے سنار کی درازو ہوتی ہے تولے اور ماشے جس میں تولے جاتے ہیں چنوں کا بدن تو اس میں نہیں تولا جا سکتا تو اللہ کی ذات و صفات کو ہم اپنے تصور اپنے وہم اپنے خیال اپنے تصور کے مطابق کہاں سمجھیں گے اس اعتبار سے یہ جو ہے فلاسفہ کا تصور الہ ہے وہ کہ جس کی کونا تک پہنچنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں الجز اندر کی ذات ادراک جس کے بارے میں کل معرفت یہی ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ ہم اس کی ذات کی کونا تک نہیں پہنچ سکتے چنانچہ میں آج وہ دو شعر بڑے خوبصورت ہیں جو لکھ کر لایا ہوں آپ کے لیے فارسی زبان میں یہ مضامین جس عظمت اور بلندی کے ساتھ بیان ہوئے واقعہ یہ کہ ہمارے ہاں اس کا ذخیرہ اردو میں موجود نہیں ہے اے بر خیال و و قیاس و وہ اے وہ ہستی کہ جو ہمارے خیال سے گمان سے قیاس سے وہم سے برنتر ہے یہی ہے انسان کا پر کل اثاثہ ان اُس سب سے اے برترز خیال و گمان و قیاس و وہم بز ہر چی گفتہ ایم شنی خاندہ اور اس سے بھی برتر جو کچھ ہم نے کہا اس سے برتر جو کچھ ہم نے سنا اس سے برتر اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس سے برتر ہمارے وہم خیال تصورات ہمارا علم ہماری شنید ہماری گفتگو سب سے بالا وراول ورا سنما ورا الورہ سنما وراول ورا دفتر تمام گشتوں بپایا رسید عمر دفتر جو ہے پورا ہو گیا ہماری عمر جو ہے وہ بھی اپنی آخری منزل کو پہنچی ہوئی ہے نہ ہم چنا در اول مسئلے کو ماندائے اور ابھی تک ہم تیرے پہلی صفت کے سمجھنے میں بھی ہم بالکل ہارے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں تیری ذات اور صفات کے بارے میں ہمارا علم جو ہے وہ تا حال کے عمر کی آخری حدوں کو پہنچ گئے علوم کے سارے دفتر ہم نے ختم کر دیے لیکن تیرا کوئی وصف جو ہے اس کی گناہ تک پہنچنا پہلے وصف تک بھی ہم نہیں پہنچ پائے ماں ہم چنا در اول وسے تو ماندائے یہ ہے تصور در حقیقت جو انسان غور کرے گا جو بھی تفکر کی صلاحیت سے جو مسلح ہوگا اس کا تصور جو ہے لاہ یلو ہو چنانچہ امام راضی نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا ہے فصوبہ احتجا بال شدت ظہور ہی پاک ہے وہ ذات کے جو محجوب ہو گئی ہے پردے میں آ گئی ہے لیکن اپنے شدت ظہور کی وجہ سے پردے میں وہ اس معنی میں پردے میں نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہو جیسے سورج ہے آپ نہیں دیکھ سکتے سورج کی طرف آنکھیں جو ہے آپ اپنی جو ہے مسلسل نہیں لگا سکتے سورج کو نہیں دیکھ سکتے اس وجہ سے نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے وہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ آپ نہیں دیکھ پاتے تو سبحان ندی احتجاب شدت ظہور ہی اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے چھپ گیا ہے کہ ہماری نگاہیں چکا جونگ ہو کر رہ گئی ہیں تیرے جمال جہاں تاپ کی جو ہے وہ تاب لانا ہمارے لیے ممکن نہیں بہرحال یہ تمام جو ہے مفہوم اس بنیادی مادے میں موجود ہے اور اس سے وہ لفظ ہے اللہ چونکہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ جو ہے اگرچہ آ چکا تھا لیکن یہ کہ سورہ فاتح ہی میں, میں اس لفظ کی جو ہے مزید جو بحث ہے لغوی وہ کیا کرتا ہوں اب چلیے الحمد للہ لام میں عرض کر چکا ہوں لام عرف یہ لام استحقاق بھی ہے اور لام تبلیغ بھی ہے کل حمد کا سزاوار حقیقی وہی ہے مستحق بھی وہی ہے اور حمد ہے بھی فی کے اسی کی اسی لیے لفظ آتا ہے حمید یہ ہم تیسرے درس میں پڑھ چکے ہیں ان اللہ غنی الحمید ومن کفرا فعم اللہ غنی الحمید جو شخص ششکر کرے گا ومن یشکر فعن نما یشق النفسی ومن کفرا فعم اللہ غنی حمید اللہ تعالیٰ غنی حمید. حمید وہ ہستی ہے جس کا کمال اور جس کا جمال اس درجے کا ہے کہ اسے ہم کی حاجت نہیں حاجت مشاتہ نیص صورت دلارام راہ ایک حسن وہ ہے جسے آرائش کی ضرورت ہوتی ہے ایک کمال وہ ہے جس کو بیان کرنا پڑتا ہے تب لوگوں کو سمجھ ہے ہاں بھائی اس میں ایک کمال ہے واقعی خوبی ہے وہ اتنا ظاہر نہیں ہے کہ خود ظاہر ہو جائے اور اس کو کسی بیان کی اور کسی تعارف کی ضرورت نہ ہو ایک حمد کا مقام وہ ہے کہ جو خود بخود حمد ہو رہی ہے کوئی ہم کرے نہ کرے اپنی ذات میں خود محمود اس اعتبار سے الحمدللہ اگلا لفظ ربد العالمین اب جیسا کہ میں نے کیا تھا یہ سب جملہ تو مکمل ہو گیا یا الحمد لل الحمد مبتدا للا جرجار مجبور ہو کر خبر اب